اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی آ نسران ہو یہ ان کی خیال بنداہیں ہیں تم فرماولا لا اپن دلیل اگر سچے ہو